فرما اللہ, کیا اللہ کے ماں سے تلاش کرو میں تمہارے لیے فضیلت دی ہے دیکھو تو سہی وفد المین وفد المالمین صورت بقرہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا اللہ نے فضیلت تمہیں دی ہے فرون کو تباہ کیا تمہیں نجات دی سمندر کو تمہارے لیے خوش کیا اور اب تم گائے کی عبادت چاہتے ہو اور پھر تذکیر کیا ان کے سامنے یا سومونا کم پہنچاتے تھے تمہیں سوال برے اعظب نہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو زندہ چوڑتے تھے تمہارے عورتوں کو استحیہ کے دو میں کیے تھے عورتوں کے تلاشی لینا ان کے بدن خاص کو چیک کرنا کہ اس نے بچا جنا ہے یا نہیں یہ استحیاء شرمندگی کے معنی میں اور دوسرا استحیاء ان کو حیات دینا زندہ چھوڑنا اپنے مقصد کے لیے ان کے بچوں کو بڑا کرنا اور لڑکوں کو قتل کرنا وفیقال عظیم اس کام میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑا امتحان تھا بڑے امتحان سے تم آزمائش سے تم گزر رہے تھے یہاں سے پانچواں مقام شروع ہوتا ہے اور یہ مصعل سلاۃ السلام کا نقات اول ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے جانا اور اللہ رب العالمین کا کتاب ان کو دے دینا کون سی مدت جو اللہ نے ساتھ مقرر کیا تھا رمبی اس کے رب کا مقرر کردار بڑی نہ چالیس راتوں کے ساتھ وقال موسا کہا موسا علیہ السلام نے ہارون جس کا نام ہارون تھا نشینی کر اسلحہ اور اسلاح کرتے رہنا ولا پیروی مت کرنا سبھی جڑے مجرمین مجرمین کے راستوں کا فساد کرنے والوں کی بات نہ ماننا مثال سلاۃ السلام نے اللہ تعالی طرف اللہ کے عمر پر ملاقات کے لیے جانے کا پروگرام بنایا پہلے تیس اور پھر اللہ نے مزید بڑھایا چالیس راتیں بنا دی اس ملاقات میں اللہ سے گفتگو اللہ کا ان کو کتاب دینا تورات تختیوں پر لکھا ہوا اس نے اپنے جانشین بنایا نبی ہے لیکن وہ خلیفہ نبی کو اللہ نے خلیفہ قرار دیا اخلف خلوف نہیں اس نے کہا میرا خلیفہ بن جاؤ جا نشین بن گئے اس کا اس نے تربیت میں یہ بات بتائی کہ معاشرے میں اچھے لوگوں کے بات ماننا ابھی ہمارے معاشرے میں کیا قانون ہے ہمارے معاشرے میں حکمران کیا کرتے وہ جتنا بڑا و ڈیرا بدماش ہوگا اسی کے بات مانیں گے دینداروں کو تو اپنے قریب بھی نہیں پٹکنے دیتے ہیں دن داروں کو جمع کرے اور ان سے قرآن اور سنت کی باتیں سنیں اصلاح کی باتیں سنے نہیں کیونکہ خود فسادی ہے دوسرے فسادیوں کو پسند کرتے ہیں اور چونکہ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے ہارون علیہ السلام اللہ کے رسول ہے تو بائی بائی سے کہتا ہے کہ معاشرے میں اچھے لوگوں کے باتوں کو فوقیت دینا اور فسادی لوگوں کے بات جیسے بھی ہو ظاہر میں اچھی لگے لیکن فسادیوں کے باتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی فساد ہوتا ہے تو ان کے بات نہیں ماننا وَلَمَّا ملاقات وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ کیا اس کے ساتھ اس کے رب اور مجھے اپنا آپ انصر گرم ہے آپ کے طرف جب گفتگو ہوئی باتیں ہوئی اللہ کے کلام کو سنا اللہ کے لیے کلام ثابت ہوتا ہے نا وکل محبو اللہ سے کلام کیا اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ذات کی منکر ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مختص الگ ذات نہیں ہے تو یہ کلام کس نے کیا اور کہتے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے ہر شے میں ہے اور کہتے اللہ تعالیٰ کے لیے کلام ثابت نہیں ہے نوزب اللہ اور قرآن کو کلام نفسی کے اور کلام حقیقی کے جھگڑے میں ڈال دیے یہ باطل نظریات ہے قرآن سے اس کا کئی مقامات پر رد ہوتا ہے جب اس نے اللہ کے کلام باتوں کو سنا تو باتوں کے سننے سے اتنا لذت آ گیا مزہ آیا کہ اللہ جب میں دیکھوں گا تو اس میں کتنا لذت مزہ ہوگا اور یہ اللہ کی وہ نعمت ہے اللہ کو دیکھنا کہ صحیح بخاری کی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جنتیوں سے کہے گا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے وہ کہیں گے اللہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ دینا تھا وہ تو تم نے دے دیا ہے بہت ساری چیزیں بہت ساری نعمتیں اللہ فرمائے گا نہیں ایسے نیامت بھی ہیں جو میں نے دینا ہے آپ کو کیا نعمت ہے اللہ اپنا دیدار کرائے گا دیدار کرائے گا تو جنتی اللہ کی نعمتوں جنتوں کو بھول جائیں گے اللہ کا دیدار اتنا عظیم نعمت ہے چہرے قیامت کے تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھیں گے اپنے رب کو دیکھنا یہ عظیم نیامت ہے تو علیہ السلام نے اس کا مطالبہ کیا اللہ نے فرمایا فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن ترانے آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں لن ترانے کا یہ معنی نہیں کہ مستقبل میں بالکل ممتنا منتفی ہے نہیں دنیا کے انکوں سے دنیا میں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے ہاں دیدار تو قرآن کی کئی آیتوں سے نبی اسلام کی کئی احادیث سے ثابت ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے انکوں سے اپنے قوت کا مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تیرے اندر یہ قوت ہے کہ مجھے دیکھ سکے تو ذرا دیکھ لو ولا کن ضرور دیکھ لو اس پہ طرف مکان ہوں فس اگر یہ قائم رہا اپنے جگہ پر فسو فتح قریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا جیسا کہ کی تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹے انگلی جتنا معمولی سے جلک اس پار کے طرف چھوڑا تھا اپنے دیکھنے کا اپنے درمیان اور اس پال کے درمیان سے پردوں کو ہٹانے میں صرف چھوٹے سی انگلی جس کو انگوٹی کہہ دے یا چھوٹی انگلی کے نام سے اتنا سا سراخ پردوں کو ہٹا کر اس کے طرف تجلی کی صورت میں چھوڑ دیا نتیجہ کیا ہوا پلما تجلہ ربو جب چھوڑ دیا تو اس کے رب نے بلے پاڑ کے طرف جا لم دکا تو کیا اس کو ریزا ریزا وخر رمو کا اور گر پڑے مسال سلاۃسلام بے ہوش ہو کر پلما افاقہ جب وہ افاقے میں ہوئے مانا جب وہ ہوش میں آ گئے کالا فرما سبحان کا پاک ہے تر لی رجوع کرتا ہوں تیرے طرف وانا اول اور میں سب سے پہلا ایمان والا ہوں ایمان لانے والوں میں پہلا ہوں یہاں یہ بات وہ پیر وہ مولوی وہ دریش جن کا عقیدہ ہے کہ میرے اندر دا اللہ داخل ہوتے ہیں حلولیوں کا ہے نا حلولی اب تعجب کے بات ہے کہ اللہ پہاڑ پر تجلی کر دے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اس پیر مولوی کے اندر پورا اللہ داخل ہو جائے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوتے اور اس مقام سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ ایک نبی کا ایمان پاڑ سے بھی مضبوط ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ پاڑ اگر اپنی جگہ ٹھہر جائے تو موسع آپ بھی مجھے دیکھ سکیں گے نبی اتنا قوت والا ہوتا ہے اتنا طاقت والا ہوتا ہے کہ یہاں گویا اس کے پاڑ کے ساتھ موازنہ کیا گیا کہ پاڑ اگر ٹھہر گیا تو آپ بھی دیکھ سکیں گے لیکن دیکھا کہ وہ پاڑ ٹھہر نہ سکا انہوں نے کہا میں تیرے پاکی بیان کرتے ہوئے اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ دنیا کے انکیں تجھے دیکھ نہیں سکی قالا اللہ تعالیٰ نے یا موسیٰ اپنے پیغامات, رسالات اور اپنے کلام کے ذریعے سے تیسری پارے کے شروع میں ہم پڑھ چکے تھے دل کر رسول کل کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے اور یہ ان کے مرتبے کی خصوصیت کی دلیل فخصمات لے لو جو میں نے تجھے دیا ہے شاہ اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے اللہ نے فرمایا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو اور شکر ادا کرو کہ رب کریم نے تجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے اللہ فرماتے وکتب نا رو لکھ ہم نے ان کے لیے بلا فی الواہمن تختیوں میں ہر ایک چیز یہ دریج ہے کہ مصاحل صلاح کو اللہ تعالیٰ نے تورات تحریری صورت میں تختیوں میں لکھا ہوا دیا تھا تختیوں میں لکھا ہوا احکامات مع و انو تفصیلات اور تفصیلیں اس میں لکل ہر ایک چیز کے لیے ہر ایک چیز سے مراد اس کی شریعت کے احکامات حلال حرام فخ پکڑ لو ان کو بے قوت پکڑ لو اس کو بے قوت قوت کے ساتھ حکم دو اپنے قوم کو یا خود لو اس کو اچھے طریقے سے یہ اچھے باتیں ہیں اس میں اللہ کے توحید ہید ہے رسول کی رسالت ہے حلال اور حرام چیزیں ہیں اس میں سر غم دار الفاظ قریب ہم دکھائیں گے تمہیں فاسکو کا گھر فاسقوں کا گر تم کو انقریب ہم دکھا دیں گے نتیجہ آئے گا کوئی ماننے والے مانیں گے کوئی انکار کریں گے اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کتاب سے اور مستقبل میں جو بھی اللہ کے احکامات ہو اس سے روگردانی کے اسباب بتائے شاستری فون آیات اللہ عنقریب پھیر دیں گے ہم اپنے آیتوں کو ان لوگوں سے یا تک برون جو تکبر کرتے زمین میں بغیر الحق ناجائز نہ نا حق تکبر کرنا وا ان یرو اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی آیات کوئی بھی آیات لائے وہ منہ ایمان نہیں لادے اس کے ساتھ اگر وہ ایمان کے کوئی علامت دیکھتے ہیں کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے وا ان یرو سبیل الرشد اگر وہ دیکھتے ہیں ہدایت کے راستے کو لائے تو پکڑتے ہیں اس کو راستہ وہیلا <الْغَيَّة> اگر وہ دیکھتے ہیں گمراہی کے رستے کو یا تخذہ اپنا لیتے ہیں اس کو رستا لے لیتے اس کو اس پر چل پڑتے آج بھی یہ معاشرے کے اندر بیماری ہے قرآن اور سنت کی ہدایت کی بات کرو تو بڑا مشکل لگتا ہے لوگوں کو سعد و آسمان میں بغیر کسی سیڑھی کا اس کو چڑھایا جاتا ہے اس لیے کہ لوگوں کے سینے قرآن اور سنت کے سننے اور ماننے سے تنگ ہے اللہ ایسے لوگوں کو کو تنگ کر دیتے ہاں جو ایمان والے ہوتے ہیں یش رقص رحم قرآن اور سنت کے لیے ان کے سینے اللہ کھول دیتے فرمایا تعلیم گدلبوں میں آیاتنا یہ اس وجہ سے کہ یہ ہمارے آیتوں سے غافل آیتوں کو جٹلایا اور اس سے غفلت کی اس کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا یہ آیات اس بات کے واضح دلیل ہے کہ تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے پھر وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتے زدی اینادی بن جاتے ہیں باوجود عقل کے اللہ ان کی عقل پر پردے ڈال دیتے ہیں جہاں تک وہ حق کے باغ کو پہنچتے اور آخرت کی ملاقات کو برباد ہو گئے ان کو بدلا دیا جائے گا ما مگر وہ جو عمل کر رہے تھے یہاں دو چیزیں قیامت کا انکار آیتوں کی تقسیم فرمائے جب بندوں میں یہ دو چیزیں آ جائے ان کے ایمانیات ختم ایمانیات کی بنیادیں ہیں یہ پھر ان کے اعمال جو بھی ہو حب وہ حبت ہو جاتے ہیں برباد ان کے تمام اعمال کو ہم آخرت کے اعتبار سے نتیجے کے اعتبار سے برباد کر دیتے ہیں قوم موسا پکڑ لیا مسا علیہ السلام کے قوم نے اس کے بعد آواز خوار مانا گائے کی آواز یہ معاملہ سامری نے کیا سامری نے بنی اسرائیل سے بچے ہوئے زیورات کو جمع کیا لوگوں کے گھروں سے اور ان زیورات سے بچڑا بنایا وہ ظاہر میں ایک بچڑا تھا سونے کا بنا ہوا یہ نہیں کہ گویا اس میں جان تھی حرکت والے تھا گوش بن گیا تھا چمڑا بن گیا تھا دم مہلا رہا تھا ایسی بات نہیں ہے صرف جسدن فرمایا جسدن مجسمہ ہاں اس سے ایک شیطان آواز نکالتا تھا خوبار شیطان جو ہے وہ کسی بھی چیز سے آواز نکال سکتا ہے نا اس کو اللہ نے یہ قوت اور طاقت دی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ابھی بھی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے نا کسی مزار وغیرہ سے رات کو شولے اٹھتے ہیں کہتے وہاں سے شولے اٹھ رہے ہیں وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں وہاں جو ہے بڑے بڑے دیے جل رہے ہیں وہ شیطان لگا ہوا ہے اپنے دیے جلا رہے ہیں کہیں وہ آوازیں نکالتے ہیں تو اس بچڑے سے اس نے آواز نکالی کبھی لوگ اس کے قریب جاتے تو خوار کے ایک آواز اللہ فرماتے علم یع کیا انہوں نے نہیں دیکھا کل وہ کلام نہیں کرتا ان سے ولاحد ولا دم اور نہ بتاتا ہے ان کو سب ہلا راستہ کیونکہ الہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام کرنے والا ہو اور یہ بھی دلیل ہے ہمارے الہ کا کہ ہمارا رب وہ کلام کرتا ہے فرمایا ان کے لیے تو یہ علامت یہ ان سے کلام نہیں کر سکتا ہے نہ ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے اتفزو پکڑ لیا اس کو انہوں نے الہ تھے وہ ظالم یہ دلیل ہے کہ ہر مشرق ظالم ہے وہ علما سو خطاف جب نادم ہو گئے ان کے جب اس مسال سلاط السلام نے واپسی پر آ کر اس بچڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کے آگے ٹینگ ڈالا سمندر میں یہ اپنے عمل پر نادم ہو گئے ورا قد یقین جب انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں کالو کہنے لگے اگر رحم نہ کرے ہم پر ہمارا معاف نہ کر دے ہمیں نقو نمن خاص در تو ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے مان ولم ما جب وہ نادم ہو گئے یعنی اپنے آنکھوں کے آگے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھوں آنکھوں کے سامنے اس بچڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پینگ دیا گیا ہے اس کے بعد انہوں نے اس پر ندامت کی اور یہاں فی تھی مانا انہوں نے دیکھا اپنے انکوں کے سامنے انہم اور دیکھا انہوں نے کہ گمراہ ہو چکے ہیں مانا اپنے کام پر وہ نادم ہو گئے جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور اپنے انکوں سے دیکھا کہ معاملہ یہ ہوا اور مان گئے کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں پھر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم پر رحم اور ہمارا استغفار اگر نہ ہو جائے تو ہم تو خاسرین میں سے ہو جائیں گے غلام مارا جا ہمسا جب پلٹ آئے مشال سلاۃ اسلام علاقوں میں اپنے قوم کے طرف وزبان صفا وزبناک افسوس کرتے ہوئے یہ افسوس کس پر ہے شرک پر کفر پر اب مشرق اور کافر قوم پر ان کے حیات میں افسوس کرنا ان کے اوپر جو محنت کیا گیا ہو اس سے جب وہ بٹک جائے گمراہ ہو جائے اس پر افسوس کرنا یہ شریع مسئلہ ہے کالا فرمایا مصالح سلامت و سلام نے بے سما خلف تمہوں نے دی کہنے لگے مصالح سلام بری ہے وہ جانشینی جو تم نے پکڑ لیا میرے بات میرے بات جس کو تم لوگوں نے عبادت کا منبا بنا لیا ہے مرکز بنا لیا ہے وہ بہت برا کیا تم لوگوں نے تم لوگوں نے میرے بات جانشینی کی ہے وہ بہت بری ہے بچڑے کے عبادت سے بڑھ کر ناجائز کام کون سا ہو سکتا ہے جل تم کیا جلتی کی تم لوگوں نے رب اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کے حکم سے جلتی کر گئے سامری نے کہا تھا ان کو نا ہا ربی و رب مسیا یہ ہمارا رب ہے وہ بھول گئے وہاں چلے گئے مانا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ رب اس بچڑے میں آیا ہے حلولی طرح وہ آج بھی حلولیوں کا وہی سامری والا عقیدہ ہے مصالح سلاۃ السلام نے جو ہاتھ میں اللہ کے احکامات تھے رکھ دیا القل الواہا اور ڈال دیے تختیوں کو وہ اخذا بیر ہے اور پکڑ لیا بیر عقی اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو یا جرحو اللہ کھینچتے رہے اپنے طرف علیہ مصلام کا غصہ جلالی طبیعت کے مالک کا نام جلالی ایک ادمی کو ایک موقع لگایا تو اس کا کام ہو گیا تھا اور بخاری کی روایت میں ہے کہ پتھر کو تین ضربے لگائی تھی جب پتھر کپڑے لے کر اس سے بھاگی اور قوم کے سامنے جا کر یہ پہنچ گیا اور اس سے کپڑے اٹھائے تو جو ہاتھ میں لاٹھی تھی وہ پتھر کے اوپر انہوں نے برسائی اور ابھر کی روایت میں ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر نشان پڑ گئے پتھر کے اندر یہاں وہ کسا گولو جو کسے کرتے ہیں نا کہتے مسالیہ السلط اسلام سے بکری بھاگ گئی تھی نکل گئی تھی صبح وہ اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے کرتے کرتے شام کو وہ بکری پکڑ کے تو اس کے ٹانگے چاپی کرنے لگے دبانے لگے تم بہت تک گئی کہتے ہیں یہ تقریم ہے تقریم اسی کا اکرام کرنا دیکھو مثال اسلام کتنا عزت والا انسان تھا بکری کے ٹانگے دبانے لگے حالانکہ صبح سے بھاگی ہوئی بکری شام کو پکڑ کے لے آئے پھر بھی اس کی تکریم کرنے لگے میں نے کہا اللہ کے بندو گھر سے ہوتا تو وہ ہو سکتا ہے کچا اس کو پر چک لگا کے کہا جاتا وہ اتنا جلالی طبیعت کا آدمی ہے بھائی کا سر پکڑ کے یہ دیکھو قرآن کے الفاظ ہے یہ جر اپنے طرف کھینچ رہے وہاں ہے کہ پتھر کو لاٹھی سے مار مار کر اس میں نشان لگا دیے نشان اس میں پڑ گئے اور وہاں پر ایک کپتی کو ایک तो لگایا ہے تو دوسرے موکے کے نوبتی نہیں آئی ہے فکضا آلے ہے اس کو مار दिया ختم کیے یہاں تو بتر بکری کے ساتھ وہ کیا حاصل کرتا ایسے جھوٹے کہانی لوگوں نے انبیاء پر بھی لگائی یہاں غصے کے مارے کے لوگ شرک میں پڑ گئے ہیں تجھے میں نے جانشین بنایا تھا کالا اس نے کہا ابن امی اے میرے ماں کے بیٹے یہ محبت اس کی محبت کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے ہارون علیہ السلط نے فرمایا قال اب امہ اے میرے ماں کے بیٹے اے میرے بھائی ان نل بے شک قوم استضا نے مجھے کمزور سمجھ بیٹھی تھی قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا قریب تھے وہ قتل کر دیتے مجھے فلاں نہ خوش کرنا نہ ہنسا نہ مجھ پر دشمنوں کو وَلَا مَال قَوْمِ نَا شامل کرنا مجھے نا شمار کرنا مجھے ظالم قوم کے ساتھ میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں میں نے اپنا بھرپور ان کو دعوت دیا ہے لیکن نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ قریب تھے کہ وہ مجھے قتل کر دیتے مجھ پر غالب آ تھے یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض دائی کے اندر شفقت نرمی زیادہ ہوتی ہے طبیعت کے اندر مصالح سلاۃ والسلام کے اندر جلالی پنتا رعب خوف دوسرے کے اوپر رعب اور دبدبہ پیش کرنا تو اس سے قوم کے اندر بڑا خوف ہوتا تھا ہارون علیہ السلاط والسلام طبیعت کے اعتبار سے نرم تھے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں عمر فاروق کی طبیعت کچھ اور تھی اور عثمان کی طبیعت کچھ اور عمر فاروق سے منافقین سارے ڈرتے تھے اور عثمان غنی کا دور جب اس کے بعد آیا منافقین کے لیے دروازے کھل گئے وہ نرم طبیعت کے آدمی تھے انتہائی شفقت کرنے والے اور عمر فاروق انتہائی سخت منافقین کے اوپر بڑا سخت نظر ہر وقت دے گا تو بس اجازت دو میں قتل کرتا ہوں تلوار اس کے ہر وقت نکالنے کے لیے تیار تھی یہ ہوتے انسانوں کی हम میں فرق سے داخل کر دے ہم دونوں کو حسمت رحمت میں تو ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے سب سے زیادہ رحم والا تو ہے دعا مانگ لی اپنے بھائی کو اس کے دعوت کے انداز کو سننے کے بعد کہ اس نے اپنے ڈیوٹی انجام دی ہے لیکن قوم نے سرکشی کی تھی جس کی وجہ سے اس نے درگزر کیا ورنہ اس نے اپنا کام کیا ہے ان نل اتخذوا تخذ الجلان وہ لوگ جنہوں نے پکڑ لیا تھا بچڑے کو سین الحم غزب ان قریب پہنچے گا ان کو غزب ان کو غزب اللہ کا آئے گا وہ غذب سے بچ نہیں سکیں گے میر رب ہم ان کے رب کے طرف سے وہ ذلت الت الحت دنیا دنیا میں دنیا کی زندگانی میں وہ اللہ کے غذب کے قہر کے مستحق بن چکے ہیں وہ غزال جانا ذیل اسی طرح ہم بدلہ دیتا ہے افطرا کرنے والوں کو جو لوگ افطرا کرتے ہیں جھوٹ باندھتے ہیں یہ ہم ان کو سزا دیتے ہیں جنہوں نے عمال کیے گناہ کے ثم لوگ و پھر توبہ کیا من بعد یہاں اس کے بعد وہ آمنو اور ایمان لے آئے ان نہ رب من بعد اس کے بعد یقیناً الرحیم البتہ بہت بخشنے والا نہایت میں ربان ہے اس میں توبے کی دعوت اگر یہ لوگ توبہ کر لے بچڑے کی عبادت کے باوجود کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو کفر کو سب چیز کو معاف کرتا ہے توبے سے تو یہ چونکہ حقوق اللہ ہے اللہ فرماتے توبے کے بعد میں معاف کرتا ہوں جب چلا گیا علیہ سے الغضب و غصہ غصے کا انداز ختم ہو گیا اور مصعل سلاۃ والسلام طبعی اعتبار سے کنڈا ہو گئے اخذ لے لیے ان تختیوں کو وفی نسخہ اور جو کچھ اس میں عنوان تھا لکھا ہوا ہودن ہدایت ورحمت رحمتن رحمت انہوں نے ان تختیوں کو اٹھایا یہ نہیں کہ وہ تختیاں انہوں نے پینک دیے تھے چھوٹ گئے تھے ایسا نہیں ہے وہ القاص پینکنا نہیں ہے کیوں وہ تو اللہ کے احکامات ہیں نبی سب سے زیادہ احترام کرنے والا ہوتا ہے انہوں نے رکھ دیے تھے اور اب جب غصہ اس کا ٹھنڈا ہو گیا تو ان تختیوں کو پھر سے اٹھایا تورات ہیں یہ اللہ کا لکھا ہوا کتاب فرمایا اخذ الواہ اٹھا لیا اس نے تختیا وفینس قطحا اور اس کے مضامین میں ہدن ہدایت رحمت رحمت تھی لل لدین لوگوں کے لیے ڈرتے تھے معلوم ہوا کہ اللہ کے احکامات سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو ان میں اللہ سے ڈرنے والے تھے ان کے لیے اس میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی ہدایت وقت چن لیا مسال سرات نے اپنے قوم سے ستر ادمی یہاں سے ساتواں مقام شروع ہوتا ہے مقام شروع ہوتا ہے اور اس میں اللہ سبحان تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے ثانی اب یہ دوسرا ملاقات ہے اللہ تعالی کا اس کو بلانا اپنے قوم سمیت سرداروں سمیت موسیٰ علیہ السلام ٹور پر دوبارہ جا رہے ہیں پہلے تو گئے تھے کتاب لینے کے لیے اللہ نے بلایا تھا اب اللہ رب العالمین نے سرداروں کو لے کر بلایا ہے کہ اپنے قوم کے سرداروں کو لے کر آ جاؤ چن لیا مشاء علیہ سلاۃ و السلام نے قوم اپنے قوم میں سے سب رن ستر آدمی یہ مقام چلے گا ایک سو اٹھ تک آیات نمبر ایک سو اٹھ تک یہ چھٹا مقام پورا ہوگا فرمائے علی دنا ہمارے وقت مقرر کے لیے یہ ملاقات وقت مقرر اللہ نے جو ٹیم دیا تھا کہ اس ٹیم پر آپ ستر آدمیوں کو لے کر آ جاؤ فلم لیا ان کو زلزلے نے قالا نے رب لو اگر تو چاہتا ہوں ہلاک کر لیتے ان کو من قبل اس سے پہلے آیا اور مجھے بھی کون کیا ہلاک کرتا ہے تو جو کام کیا بیم سے ہمارے بے نے جو عمل کیا ہے بچڑے کی عبادت کی ہے اے اللہ اس کی وجہ سے ہمیں پکڑ کے عذاب دیتا ہے یہ تو قوم کا ورثہ ہے خزانہ ہے سارے سردار ہے یہ مر جائیں یہاں پڑے رہیں اور میں بستی میں واپس چل جاؤں یہ لوگ کیا بولیں گے لوگ کیا کہیں گے اللہ تعالی نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا کیوں انہوں نے اللہ رب العالمین کے قانون کے مخالفت کی اللہ نے ان پر تھور اٹھایا تھا پھر بھی یہ کبھی اوپر کی طرف دیکھتے کبھی نچی کی طرف دیکھتے اور دل سے اقرار نہیں کرتے کہ ہاں ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین نے ایک جھٹکا ان کو دے دیا بے ہوش کر دیا مار دیا موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی معجزے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اکرام کر کے دیا کہ ان کو دوبارہ سے زندہ کیا فرما کہ اللہ اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ان کو یا مجھے ہم سب کو ہلاک کر دیتے لیکن جو بے وقوف لوگوں نے عمل کیا ہے اس کا نتیجہ ہم پر آنا انہ یا اللہ فتنا تو نہیں ہے یہ مگر تیرا امتحان ازمائش ہے یہ تو تیرا امتحان ہے آزمائش ہے وہ بال و بحا منتشا و تحدی گمراہ کرتا ہے تو جس کو چاہتا ہے اس ازمائش کے ذریعے سے اور دیتا ہے جس کو چاہتا ہے انتا ولینا تو ہمارا کارساز ہے فاغفر لنا بس معاف کر دے ہمیں ورحمنا رحم کر دے ہم پر وانتا خیر الغافرین تو بہترین بخشنے والا ہے اے اللہ اس امتحان میں ہم کو کامیاب کر دیں وقتب لنا لکھ دے ہمارے لئے پی حاضی دنیا دنیا میں حسنا بلائی وہ فی الآرت میں نہ یقیناً ہم رجوع کرتے ہیں تیرے طرف اے اللہ تیرے طرف ہمارا رجوع ہے ہمارا پلٹنا ہے اللہ تعالی اسے عذاب میں پہنچاتا ہوں اس کو من اشا جس کو میں چاہتا ہوں وہ اور میرے رحمت و سعد الرشی وسیح ہر چیز پر قریب میں لکھ دوں گا اس کو لن لذینہ ان لوگوں کے لیے تکونا جو ڈرتے ہیں وہ اتونا زکات اور دیتے ہیں اور وہ جو ہمارے ایتو کے ساتھ ایمان لاتے ہیں شروع میں ہم پڑھ چکے تھے الرحمن الرحیم کہ اللہ کی رحمانیت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے خاص ہے اور جیسا کہ سی بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلبت رحمتی اللہ وزبی میرے رحمت نے میرے قہر میرے غصے پر سبقت کر لیا ہے اور یہاں پر فرمایا کہ وہ رحمت سقت ان قریب ہم لکھ دیں گے اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے یہ تقون جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں یہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ تقوا کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کے رحمت کا بندہ مکمل مستحق بن جاتا ہے پھر اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں تو اللہ معاف کرتا ہے اس کی کوتاہیوں پر اللہ درگزر کرتا ہے اس کو مستقل ہدایت پر قائم رکھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے جس کی مثالیں ہم نے صورت بقرہ میں پڑھ لیے تھے کہ یقر من الظلمات میرا ظلمات تو فرمایا غلبت رحمتی اللہ غذبی میرے رحمت نے میرے قہر میرے غزب پر غلبہ کر لیا ہے فرمایا بولو اب یہاں ان کے صفت بیان ہو رہے کہ یہ جو مومنین ہے یہ جو متقین ہیں یہ جو میرے رحمت کے مستحق ہے جن کے لیے میں نے لکھ دیا ہے یہ جو یوتون زکات ہیں زکا دینے والے ہیں کون ہے یہ فرمایا الدینہ بولو گے جو اتباع کرتے ہیں رسول رسول امی جدو نہ تورات انجیل انجیل یا مرم حکم دیتا ہے ان کو بال معروف اچھے کاموں کا و اور منع کرتا ہے ان کو انل من کرے برے کام ہو سے وَيُحِلُّ لَهُمُ اسر <التَّيبَات> کے, کے, کے بوجھل اور ان کے بو تو اللہ کانت الم جو ان کے اوپر تھے فلپس وہ لوگ آمر ہو جنہوں نے مان لایا بھی اس نبی کے ساتھ بات ضرور ہو اور اس کے تعظیم کی وَنَصَرُوْا اور اس کے مجد کی وَتَّبَعُوْا اور پیروی کی ان لوگوں نے النورا اس نور کے اللَّذِيُنْزِلَمَاهُوْا جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ اُلَائِتَهُمْ الْمُفْلِحُونَ یہ لوگ کامیاب ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والوں کا عظیم وصب بیان کیا اور اہل کتاب کو دعوت دی کہ اس آفری نبی پر ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے اللہ کا رحمت وہ حق بن جائے گا اللہ تمہیں وہ حق تفویضی دے دے گا اللہ کے رحمت کے مستحق بن جاؤ گے یہ وہ رسول ہے جو تورات میں بھی مذکور ہے انجیل میں بھی مذکور ہے ٹھیک ہے تم اس کے علامات کو چھپاتے ہو تمہاری یہ کوشش ہے کہ وہ علامات تم چا لو لیکن وہ چپ نہیں سکتے وہ موجود ہے تو فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اس کی تقریب عزت کی اس کی مدد کی اور نور کی پیروی کی نور یہاں دیکھو نور اللہ نے وضاحت کی وہ نور کون سا ہے اللہ انزل سے وہ جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ تو یہ لوگ کامیاب ہیں فرما دیجی حنی لوگو انی رسول اللہ ہے یقیناً میں, میں رسول ہوں اللہ تعالیٰ اللہ تمہارے طرف جمیان سب کے سب اللہ, دی و اللہ و لہو ملک السماوات جس کے لیے بات سہی آسمان و زمینوں کی ہے اللہ نہیں ہے کوئی ماں بوے پر ہاپا اللہ ہوا مگر وہی اللہ ہے یہی وہی امید زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے وہ تمہیں مان لے آؤ بلا ہے اللہ کے ساتھ وہ رسول ہے اس کے رسول کے ساتھ النبی جو نبی ہے المی وہ امی ہے اللہ و رسول بلہ ہے جو ایمان لاتا ہے وہ اللہ پر و ہی وہ ہی اور اس کے کلمات کے ساتھ وہ طبی اوہ پیروی کرو اللہ گم تھا کہ تم تم تدو ہدایت پاؤ درمیان میں گنایتوں میں اللہ سبحانہ ہو تعالی نے ہمارے نبی کی شان کہ وہ جمیعاً سارے دنیا والوں کے لیے رسول بن کر آیا ہے علاقوں قومی ہی نہیں ہے, ہے جم نہیں ہے بلکہ جمی کا و ہوں سارے انسانیت کے لیے قیامت فرمایا کہ اس کے پیروی کرو جو اس کے ساتھ کتاب کا نجول ہوا ہے اس کتاب یعنی اس قرآن کو مانو اور یہ ہیں ہدایت کے اسباب تمہیں اللہ تعالی ہدایت دے گا اللہ رب العالمین نے یہود کو نصارہ کو اس کتاب کے دعوت دی کہ اس کو مان جاؤ قبول کرو اس میں تمہاری نجات نجات کا سبب ہے یہ فرمائے ومن قوم موسیٰ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے امت انہیں اگرو یہدون بالحق و بھی آدھلون رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ اور اسی کے ساتھ عدل انصاف کرتے ہیں رضی اللہ بن وقت اور جدا جدا کیا ہم نے ان کو اسمت عشرتا بارہ اسبات قبیل امم جماعتوں کی صورت میں اسباب قبل امم جماعتیں ہم نے ان کو بارہ قبلوں میں تقسیم کیا جماعتوں میں تقسیم کیا وہی مصعل پانی طلب کیا قوم ہو آپ نے جب پانی طلب کیا اس سے قوم ہو اس کے قوم نے علیہ السلام سے جب پانی انہوں نے مانگا تو میں نے اس کے طرف وحی کی طرف وہی کیب اس کہ مارو اپنی لاٹی کے ساتھ اس پتھر کو فم بجے ست فسٹ پوٹ پڑھے میں نے ہو سے اس نت عشرت آئے بارہ چشمے انفجار اور امباج دونوں قرآن میں آیا ہے امبجاج کا معنی یہ ہوتے تھوڑا تھوڑا پانی کا نکلنا اور انفجار کا معنی ہوتے ہیں کسرت سے پانی کا جاری ہونا تو کسی بھی چیز سے جب پانی کا آغاز ہوتا ہے نا پہلے شروع میں کسی بھی پہاڑ سے کوئے سے تو شروع میں پانی آستے آستے آست آتا ہے بعد میں وہ تیز ہو جاتے ہیں تو فم بجست مانا تھوڑا تھوڑا پانی نکلنا شروع ہو گیا اور پھر فن فجرت من نے حسن تا جاری ہو گئے یہاں پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی جاری ہو گیا اس سے مصع صلاۃ والسلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا فرمایا قدآل اللہ سے مشربہ یقیناً جان لیا ہر ایک پینے والے نے اپنے مشرب کو پینے کی جگہ ہر ایک قوم کا اپنا مقام وہاں پانی پئیں گے کیونکہ بارہ قبیلے ہیں بارہ سرداروں کی نگرانی میں ہیں اور مصا علیہ صلاۃ والسلام ان کا نبی ان کو سمجھانے والا رہنما موجود ہے فرمایا سایہ بنایا ہم نے ان پر بادلوں سلوا نازل کیا ہم نے ان کے اوپر من او سروا من بھی ہم نے بھیجا سلوا بھیجا کھانے کی چیز استعمال کے لیے من جو کہ جس کو پنیر کہے آپ ایک سفید دودھ کی طرح مانیں اللہ تعالیٰ اسمان سے اتارتے تھے اور درختوں کے پتوں پر پڑے ہوئے ان کو وہ کھاتے تھے اور سلوا بٹیر جس کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے وہ جون کے جون کے صورت میں ان کے خیموں کے پاس آتے تھے اور وہ پکڑتے تھے اور پکڑ کر اپنے لیے بن کر کھاتے تھے فرمایا قرمن تو یہ بات ہے ناکم کاؤ پاکت چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو ریزک دیے ہیں وہ معا ظلم والا جن قانون کو سمجھو نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر لیکن گنتے وہ اپنے اپنے جانوں پر ظلم کرتے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا یہ ظلم کا وبال ان پر آیا ہم پر نہیں آیا کیونکہ اللہ رب العالمین کو کیا پرواہ ہے وہ تو بادشاہ ہے فائدہ نقصان انسان کا اپنا ہے جب کہا گیا ان سے اس کو جاؤ اس بستی میں، رہو اس بستی میں وہ کلو کا مینا سے تم جہاں سے تم چاہو وقور اور کہو ہے معاف کرتے ہم کو ود خلول بابا داخل ہو جاؤ دروازے پر ستن سے کرتے ہوئے معاف کر دیں گے ہم تمہیں گنا القریب زیادہ دیں گے اجرت نیکی کرنے والوں کو بقرہ میں ہم پڑھ چکے تھے کہ ان کو حکم دیا گیا کہ حالات سجدے میں تم جھک کر داخل ہو جاؤ ظلم فبدل اللہ ظلموں دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے قولاً کو غیر اللہ اس کے سوا جو تھی ان سے فارسلنا فصبہ جا ہم نے علیہ من پر رجزم من السماء براذ ع بسمان سے اللہ نے سخت عذاب ان کے اوپر نازل کیا بے مکان ظلمون سبب ان کے جو وہ ظلم کرتے ہیں جو وہ ظلم کر رہے تھے اس ظلم کے نتیجے میں اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان میں سے اس بستی والوں کا ذکر کیا جو سمندر کے کنارے آباد تھے سبت وس الحم کچھ ان سے بستی والوں کے بارے میں کانت حاضر جب تھے وہ سمندر کے کنارے حاضر حاضر ممانا حاضر حضرت کے معنی میں نہیں حاضر کے معنی میں وہ موجود تھے وہاں اور عربی میں یہ موجود کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے حضرت کا لفظ استعمال کرنے سے علماء نے منع کیا ہے کہ یہ استعمال نہیں کرو اس میں نقصان ہے لفظ ہے ہم لوگ اس کو اگر تقریم کے معنی میں لیتے ہیں تو تقریم کے معنی کے لیے اور الفاظ کوئی کم تو نہیں ہے جناب ہے محترم ہے سید ہے بجائے اس کی کہ حضرت محمد صلی سلم حضرت عبداللہ حضرت انس و حضرت فلاں اس کی جگہ اور اچھے الفاظ موجود ہے وہ استعمال کیا جائے یہ لوگ حاضر تھے سمندر کے کنارے اور ان کا خوراک تھا مچھلیاں جس کی تصرے ہم میں پڑ چکے ہیں جب وہ زیادتی کر رہے تھے تجاوز کر رہے تھے ہفتے کے دن میں کیونکہ ہفتے کے دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے متبرک بابرکت شکار نہیں کرنا اس دن اس تعطیل جب آتے تھے ان کے پاس فیطان ان کے مچھلیاں تن کے جماحیتان یوم مصحب جس دن ہفتہ ہوتا ان کا شرحان ظاہر وہ یوم اور جس دن نہیں ہوتا ہفتے کا دن لا تیم نہیں آتے ان کے پاس یہ اللہ کا ہوتا ہے طریقہ کہ جب کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنا ہے عذاب میں ڈالنا ہے تو اللہ تعالی حلال کی کمی کر دیتے ہیں حرام کی فراوانی کر دیتے ہیں مقصود ہوتا ہے کہ یہ ماننے والا کیا کرتے ہیں حرام کے پیچھے جا رہے یا حلال کے پیچھے جا رہے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں چونکہ حرام تھی ان کے لیے پکڑنا تو کثرت سے نظر آ رہے تھے پانی کے اوپر تیر رہے ہیں اور جب ہفتے کا دن نہیں ہے تو مچھلیاں نہیں ہیں آج بھی ہم سب کے اوپر ایسے امتحان ہوتا ہے حلال کی مزدوری ہے پانچ ہزار اور حرام کے ہیں دس ہزار اب دیکھ لیں ہم نے کیا کرنا ہے بینک کا ملازم بننا ہے انشورنس کمپنی میں داخلہ لینا ہے یا جناب جو اور کمپنیاں لوگوں نے چائنا وغیرہ نے نکالے ہیں کہ تم چار آدمی بناؤ پانچ آدمی بناؤ تو تم کو وہ بنا لیں گے تم کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے یہ سب حرام طریقے ہیں لوگ نہیں سمجھتے ان کو ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں بھائی کس چیز کے آپ کو پیسے دیتے لوگوں کو آپ گیر رہے نا لوگوں کے گرنے کے پیسے دیتے آپ پانچ ادمی بناؤ سات ادمی بناؤ تو آپ کو یہ عہدہ مل جائے گا بیٹے بیٹے گھر میں آپ کو اتنے پیسے ملیں یہ سب ڈرامہ ہے حرام کمانے کے طریقے ہیں حلال چیزیں کم ہوتی ہے حرام زیادہ ہوتی ہے معاشرے میں پہلے بھی ہم پڑ چکے ہیں نا یہ خمر اور میسر میں فائدہ ہے لیکن فائدہ نقصان کے مقابلے میں کم ہے نقصان زیادہ ہے حرام کا نقصان زیادہ ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے حرام کے نقصان صرف ایک صرف ایک وہ کافی ہے کہ وہ حرام کرنے والا وہ روزہ رکھتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے وہ حج کرتا ہے وہ صدقہ دیتا ہے تمام عبادت اس کا مردود برباد اب یہ ایک بات اگر اس کے سامنے ہو بس یہ کافی ہے باقی جو دنیاوی باتیں ہیں نا اس کو سرط نظر کر دو کہ وہ مال اس کا بڑھے گا بڑھے گا کرول پتی بن جائے گا اللہ تعالیٰ ایک دم سے اس کو ذلیل کر دے گا کسی کینسر میں اس کے سارے پیسے چلے جائیں گے کسی مقدمے میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اچھے نوجوان نوجوان بیٹھوں کو کسی مصیبت میں ڈال دے گا اس کو ڈال دے گا وہ لوگ جو سود کے اور حرام کے کاروبار کرتے ہیں اللہ ان پر کبھی کبھی ایسے واقعات لاتے ہیں لیکن ان تمام واقعات کو صرف نظر کر کے دی چھوڑ دینا صرف یہ ایک بات کہ اس کی تمام عبادات اللہ کے ہاں مردود قبول نہیں ہیں بات ختم اور صرف اس کمانے والے کی نہیں سب کے کیونکہ وہ حرام کلا رہے ہیں اگر گھر کے لوگ ان کے ساتھ متفق ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ تمام عبادات سے محروم ہو گئے ہاں متفق نہیں ہیں تو یہ ذمہ دار اللہ کے ہاں مجرم ہیں وہ تو بری ہیں ان کا رزو تو ان کے ذمہ ہیں یہ تو کما کے دیں گے ہاں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ان کو پکڑے ان کو تنبیہ کرے ان کے کانے سے انکار کرے ان کے خلاف کچھ بات کرے ہم حلال کے دائی ہے حلال کلاو وہ الگ موضوع ہے لیکن یہ ذمہ دار ہے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص میدان آرفہ میں ہے ہاتھ اٹھائی ہوئے دعا مانگتا ہے اللہ بےگ لیک اللہ کلب بیگ دعائیں مانگتا ہے تلبیہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے لا ولا تیرے کوئی حاضری قبول نہیں تیرے لیے کوئی بشارت نہیں ہے کیوں؟ کا حرام جو کہا ہے وہ حرام ہے وہ کا حرام جو نے ہے وہ حرام ہے ان استجاب استجا تیرے دعا کہاں سے قبول ہوگی حالانکہ یہ وہ مقام ہے کہ شیطان یہاں زلیل ہوتا ہے کہ اس بندے نے اسی سال ساٹھ سال اپنے سارے ریکارڈ کو صاف کر دیا اور اللہ نے ان کو بخش دیا لیکن یہاں وہ زلیل ہوتا ہے اللہ اس کو ویسے لوٹاتے واپس یہ ایک سزا جو ہے حرام کہنے والوں کے لیے ایک سزا کافی ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حرام چیزیں زیادہ نظر آتی ہے انسانوں کو لیکن پہلے یہ عنوان ہم کیا پڑھ چکے ہیں ولو آجب یہ جو آجب کے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں کسرت کا اگر کس اگرچہ خبیز کی کسرت تمہیں تعجب میں ڈال دے کسرت الخبیس کسرت الخبیس یعنی ناپاک حرام چیز اگر زیادہ ہے اس کے تعجب میں آپ نہ پڑھو حلال توڑا ہو اس پر اتفاق کر لو اس میں تمہاری خیر ہے یہاں پر ان کے حرام چیزوں میں گھسنے کا عنوان کہ وہ حرام ہیں ہفتے کے دن زیادہ نظر آتے ہیں تو آپ وہ صبر نہ کر سکے فرمایا کہ اسی طرح نبلو ہم ہم نے ان کو کانو ان کے کی وجہ سے وہ نافرمان تھے تو اللہ نے مچھلی ہفتے کے بعد نہیں آئیں گے وہ کالت جب کام ان میں سے کیوں تم نصیحت کرتے ہو قَوْمَنِ اللَّهُ اس قوم کو جس کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے او یا ان کو عذاب دینے والا یادابند شریر سخت عذاب اب یہاں لوگ تین گروہ میں تقسیم ہو گئے ایک دعوت دینے والے ایک مچھلی پکڑنے والے اور تیسرا گروہ سوفی جو نہ دعوت دیتے نہ پکڑتے نہ کسی کے جیت میں نہ کسی کے ہار میں بس وہ سوپی ہے وہ کچھ نہیں بولیں گے انہوں نے کہا سوپیوں نے کہا کیوں ایسے قوم کو دعوت دیتے ہو جن کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے دعائیوں سے کہا انہوں نے کہا معذیرتن اللہ رب کو معذرت پیش کرنے کے لیے تمہارے رب کی طرف ان کے منہ پر تماشا لگایا یہ نہیں کہا کہ معذرتن البنا ہمارے رب کے سامنے معذرت کے لیے تمہارا رب مانا جس رب کے لیے ہم غیرت میں آئے ہیں وہ تو تمہارا بھی رب ہے لیکن تم باطل کو دیکھ کر بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے اور ہم غیرت میں آئے ہیں دین کے لیے غیرت یہ بہت بڑی بات ہے آج ہمارے معاشرے میں بے کیوں پھیل رہی ہے اس لیے کہ دین کے غیرت نہیں ہے لوگ گانے بجاتے ہیں لوگ ویشیات اور برنا فلمیں لگاتے ہیں کونے کونے اور مولے مولے کے اندر بلڈنگوں کے اندر گھروں کے اندر کوئی بولنے والا نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے لیٹ ہے یہ فلا ہے یہ فلا دن اور یہ موبائلوں کے اندر فہاشی اور یعنی کو پھیلایا جا رہا ہے اللہ کے لیے غیرت کے بات کرو لوگ کہتے ہیں یار جاؤ مولوی صاحب تمہارے سر میں درد ہے ہر آدمی کا اپنا خبر ہے بھائی اپنے خبر میں پہنچنے تو دو یہ ظالم تو باہر لگا ہوا ہے خبر میں جائیں تو اس کی مرضی اندر جو بھی کرے لیکن یہ تو زمین کے پشت پر لگا ہوا ہے جو آگ اس کو لگ جائے گی وہ لاگ ہم وہ آگ ہم کو بھی لپیٹ میں لے لے گی اس لیے ہم کو دکھ ہے پریشانی ہے تو یہاں پر اللہ نے ان تین جماعتوں کا ذکر کیا ایک شکار کرنے والی جماعت دوسری جماعت ان کو دعوت دینے والی روکنے والی تیسری جماعت کے کو نہ کچھ بولنا ہے اور خود بھی اچھے لوگ چلو جی اب کیا ہوا انہوں نے کہا معذرت کو ہم تو اس دعوت کے ذریعے سے تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کرتے ہیں اور دوسری بات ولا اللہ تقون شاید کے یہ ڈر در جائیں اس عمل سے باز آ جائے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ام لم رام کہا سوا یہ کہا سوا رہے کم تمہارے لیے برابر ہے دائی کے لیے برابر نہیں ہے دائی کے لیے تو ایک اجر ہے ماننے والا مانے یا نہ مانے ایک اجر ہے نہیں ماننے والے کے لیے برابر ہے کہ مانے نہ مانے اس کے کان اور آنکھ اللہ نے بند کر دیا ہے ختم اللہ اللہ کو سوف جب انہوں نے بلا دیا کی تھی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا بے آزاد برے عذاب کے ساتھ بھی مکان جو وہ نا فرمانی کیا کرتے تھے اللہ نے بھی یہاں عجیب ترتیب سے ذکر کیا دائیوں کا ذکر کیا اور ظلم کا ذکر کیا صوفیوں کو بچ میں سے غائب کر دیا ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان لوگوں کو نجات دی جو دعوت دے رہے تھے لیکن صوفیوں کو الگ تذکرہ نہیں کیا بلکہ ظلم کے ساتھ ان کو بے رگڑا دے دیا بغیر نام یہ کہ جو برائی نہ کرنے والے تھے لیکن دعوت بھی نہیں دے رہے تھے ان کا ذکر کیے بغیر ویسے گمنام لوگ ہیں ان کو گمناموں کے عذاب میں ڈال دوں تو ظالموں کا ذکر کیا جو کھلا ظلم کرنے والے تھے اور جو ان کے ظلم پر خاموش تھے ان کو خاموشی کے ساتھ رگڑا دے دیا فلما تو جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جو روکے گئے تھے ان سے مانا جس حکم سے انہوں نے اللہ نے روکا تھا ان کو اس سے انہوں نے حکم حدودی کی کل ہم نے کہا لو ان سے کون ہو جاؤ کرندر زلیل ہم نے ان کو زلیل بندر بنایا یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس وقت پیش کیے تھے کہ جب بنی اسرائیل نے اپنا بڑا مرتبے کا ذکر کیا ہم بڑے لوگ ہیں ہم انبیاء کے نسل ہیں ہم بزرگان دین سے آئے ہیں ہمارے بڑے بڑے بڑے, بڑے اکابرین گزرے ہیں اکابر مجرم ہا بڑے بڑے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہارے بڑوں کو ہم نے خنزیر بھی بنایا ہم نے بندر بھی بنایا یہ اس امت کے خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑے اچھے لوگ پیدا کیا صحابہ کا دور تابین کا دور تب تابین کا دور اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تزال قائفت من امتی میری امت میں ایک جماعت حقہ ہمیشہ رہے گی کب تک حتی اعتی الساعہ پہنچے گا۔ حق پر قتال بھی کرے گی یہ اس امت کی خصوصیت ہے اللہ تعالی نے یہ کچھ چیزیں ان پر پیش کیے کہ تمہارے بڑوں نے تو یہ کام کیا تھا وعض تھا ازن اور جب اعلان کیا آپ کے رب نے فرمائے اس واقعہ کو بھی یاد کرو یہ دوسرا واقعہ یاد کرو جب جتلا دیا آپ کے رب نے اعلان کیا آپ کے رب نے سننا ضرور میں رحیم یقین وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یہ اللہ رب العالمی نے ایک اعلان کیا اور یہ قیامت تک رہے گا اللہ رب العالمین نے موس علیہ السلام کے بعد محمد السلام کو بھیجا اللہ نے بنے اسرائیل پر ان کو مسلط کیا پھر صحابہ کا دور شروع ہو گیا یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو مدینے سے جلاوطن کیا اور کرتے کرتے پورا نبی علیہ السلام کے اس حدیث پر کہ اخر جو من جزیر العرب پورا جزیرہ عرب سے ان کو نکال باہر کیا یہ اللہ نے مسلط کیا تھا بازے لوگوں کو ان پر اس کے بعد بھی تاریخ میں ایسے لوگ گزرے کہ وہ یہودیوں پر اپنے حملے کرتے رہے دور حاضر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یورپ کے اندر بڑے مالدار اور بڑی قوت والے لوگ ہیں امریکہ اور یہ برطانیہ اور جتنے بھی بڑی لابیا ہیں لیکن مٹھی بھر مسلمانوں سے جو مجاہدین اور صحیح دائی کے حیثیت میں ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر مسلط ہے وہ ہمیشہ ان سے ڈرتے ہیں اپنے بچوں کو ان سے ڈراتے ہیں پوری دنیا کو ان سے ڈراتے ہیں یہ مسلط ہونے کی دلیل ہے کہ ہمیشہ ان کے اوپر ایسے علماء حق مسلط ہوں گے دائی اور مجاہدین حق مسلط ہوں گے کہ یہ ہمیشہ ڈرتے رہیں گے اللہ فرماتے کہ ہم نے اعلان کیا ہے بحسن کیا مت تک ہم ان کے اوپر لوگوں کو بیچتے رہیں گے کبھی مسلمانوں ہو گمرانوں کی صورت میں اور کبھی ایسے لوگوں کی صورت میں جو اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو وہ یہودی عیسائی نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا ان پر مسلط ہو جائے گا اور ایسا ہوا ہے بخت نثر بادشاہ کو اللہ نے بھیجا اس کا ذکر آئے گا اس میں صورت بنی اسرائیل میں اور جالوت کا ذکر ہم نے پڑھا ہے پہلے یہ لوگ اللہ نے ان پر مسلط کیے تھے پھر مسلمان مسلط ہو گئے اور قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر امام دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو پھر مسلط کر دیں گے یہ قیامت تک ان کے اوپر تسلط کا سلسلہ جاری ہوگا وقت اور کھاد ڈالا ہم نے جدا کیا ہم نے پھر اور دے زمین میں ان کو امامن گروہ کی شکل میں کئی گروہ ہم نے بنا دیا منحمہ سے سالح اور کچھ ان کے علاوہ تھے مانا مجرم وہ بل اور بالحسنات نعمتیں بھی ہم نے دی مالداری بھی دی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا سیاحت تکلیفیں امتحانات لیکن وہ ان کے لیے در سے عبرت نہ بنا لال لوم یا جون تھا وہ حق كرف پلٹ آئے لیکن وہ نہیں آئے حق کی طرف فخلفا ممباد خلفن ورس الکتاب پھر جانشین بنے ان کے بعد کتاب کے وارث خلفن لام کے جزم کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس سے وہ جانشین مراد ہوتے ہیں جو نا اہل ہوتے ہیں نا اہل نا اہل خلیفہ بن گئے ان کے وارث کتاب کے یا خزون عرض و حادنام لیتے ہیں وہ دنیا کا یادنا سامان وہ یقولا اور کہتے ہیں سیو فرن قریب معاف کیا جائے گا ہمیں اللہ ہمیں بخش دے گا کوئی بات نہیں وائی اگر آئے ان کے پاس ہر ظم مسل ہو اسی طرح دنیا کا سامان یا کو یا کو پکڑ لیتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں اس کو اللہ پرماتے ان کے اندر یہ دنیا کے چاہت کے اتنے گندا سوچ اور ہرس ہے کہ ان سے کہاں گیا تھا دنیا کی چیزیں لے کر اس پر دن مت چھوڑو لیکن یہ دین پر دنیا کی چیزیں لیتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا چلو جی توبہ کر لیتے ہیں پھر اگر ان کو دنیا کے لالچ سامنے آ جائے تو پھر یہ دنیا کے لالچ میں صبر نہیں کر سکتے پھر دنیا کو ہاتھ ڈالتے ہیں دین چھوڑ کر دین کے مقابلے میں دنیا لیتے ہیں